اصل ورحمۃ الحمد صلی اللہ علیہ وحمۃ و رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہین البادشاہ واٹس ایپ گروپ الباطۂ وسیم اینسرواشا باقی تمام سامعین برادران خارہ سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب دعوت شریف سہین الواش محمد میں سے درس نمبر دو سو انتالیس ہے ہاں جی تھرٹی پبلک ایک ہے ہاں جی اور یہاں سے پھر ایک نایاب موضوع شروع ہو رہا ہے اب چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں ہاں جی اس سے پہلے جو ہے آپ کو صورت شروف ہوتے وقت کی دعا اس کے توجہ آ گیا دو, دو تین درسوں میں اس کے بعد جو عذاب قبر سے نجات کی جو ہے ہاں جی دعا کو دو درسوں میں اس کے ہم نے آپ کو توجہ دے دیا تو اب یہاں سے پھر ایک نایاب موضوع ہے کچھ نوافل نمازیں ہیں ہاں جی تو ان میں یہ ابھی نایا نمبر ایک نوافل نمازوں کے حوالے سے تو اس میں آج نماز حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں ابھی آئی گا یہ دو نمازیں ایک نماز حدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نماز حدیۂ علم ہدا علیہ اللہ و صلاح وسلم ان دو نمازوں کا طرقہ بالکل ایک جیسا ہے تو ان نوافلات کے حوالے سے جو ہے آج پہلا درس ہے تو آج کے دس جو ہے ہمارا دو سو انتالیس ابلیق ایک کی صورت میں ہم آپ کو ظاہر کریں اس میں اس دس میں نماز حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو امیر کبیر علیہ رحمٰ جو ہے شریف فرماتے ہیں بات از نماز مغرب و عیشا ہاں بات از نماز مغرب نماز مغرب کے بعد ساری بات ال نماز مغرب مغرب کی نماز کے بعد عیشہ کی نماز سے پہلے اس نماز کے دو ٹیم ہیں ایک تو عارف اور عیشہ کے درمیان میں دوسرے الفاظ یہ ہو جائے گا معرف کی فرض نماز اس کے بعد سنت نماز ٹھیک ہے نا جی نوافلات میں جو ہے سب سے زیادہ ثواب جو آپ کے ہر نماز کے ساتھ جو سنتیں ہیں نا ان کی سب سے بڑی اہمیت ہے ان کو سنت راتبہ کہا جاتا ہے سنن راتبہ یعنی جس طرح ہمیشہ راتب عالمی زبان میں ہمیشہ کھانے والی کھانے کو بھی بولتے ہیں جو بر وقت ٹیم پر آپ کو پہنچتی ہیں اور ہر مہینے میں آپ کو شروع میں دینے والی تنخواہ کو بھی راتب ہوتے ہیں ہاں جو کہ دھانی زندگی کی ضروریات کے لحاظ درنی ہوتے ہیں تو سب سے نوافلات میں سب سے عام جو ہے فارو بغت کے جیسے صبح کی نماز سے پہلے دو رکھت سنت ہاں سنت یہ سب سنت راتبہ میں ہیں اور غالب کے بعد چار رکھت سنت دو درخت پہ سلام عیشا کے بعد دو رکھت سنت پھر نماز ہوئی تھی تین رکعت اور تہجد کی گیارہ آرٹ آر رکت ہیں تو یہ کل گیارہ رکعت رات کو پڑھی جانے والی سنت رات بائیں ہاں جی اور زہر کی نماز سے پہلے چار رکعت نماز اربا کے نام سے سنت اربا کے نام سے زہر کے فرض اس کے بعد پھر چار رکعت دو دو سلام پہ البتہ زور کے یہ جو آرٹ رکت ہیں ان سب کو آپ زور کے فرض سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو بہتر صورت یہ ہے کہ چار, چار رکعت جو آر با پہلے پڑھیں دوسرے چار رکعت جو دو دو سلام پہ نقط پہ سلام پہ بعد میں پڑھیں ہاں جی اور عاصر کی نماز سے پہلے آر رکعت سنتیں ان کو سنت راتبہ کہا جاتا ہے ہاں جی اور ان میں سے کچھ کو سنت راتبہ یہ تاخیری بھی کہا جاتا ہے معقدہ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ثواب ان نمازوں کا کیونکہ یہ فرض کی تکمیل ہے یعنی فرض کو تقبر میں آپ کے فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گی ان کو پورا کر لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے پاک مہندر کے اندر بہت سے نوافلات ہیں اور زیادہ تر نوافلات جو ہے معرب اور عیشا کے بیچ میں ہیں بیچ میں عشا کی نماز کو تھوڑا واقفے سے پڑھنے کی وجہ ہی ہے کہ بیچ میں تاکہ وہ نوافلات پورا کر سکیں تو معرب و عیشاء کے بیچ میں پڑھی جانے والی نوافلات میں سے ایک یہ ہے آپ فرماتے ہیں بات آزا معرب نماز مغرب نماز, مارب نماز مارب کے بعد اور عشاء کے نماز سے پہلے اس نماز حج رسول کا ایک ٹیم یہ ہے معرفی شاگرد میں یا جو ہیں چاش کے وقت بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں چاش سے مراد جو ہیں جنتوش فقر ایک اس نشرِ فق ہے اس کو نماز اشراق بولتے ہیں ایک جنتوش فق اس کو نماز چاش بولتے ہیں تو چاش کے وقت ویسے دو رقم نفل ہے اس کے علاوہ یہ نماز حد رسول اور حد علم تارین بھی آپ چاش کے وقت پڑھ سکتے ہیں یعنی صبح طالباً آٹھ بجے سے لے کر جو ہے دس گیارہ بارہ سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو تو وہ نمازیں چاش کے وقت کو تو چارش کے وقت تعریباً آٹھ بجے کے بعد شروع ہو جاتی ہیں ہاں جی تو فرماتے ہیں اس نماز کے دو ٹائم ہے نمازیں حدِ رسول پڑھنے کے دو ٹائم ایک ٹائم یہ ہے کہ بات از نماز مغرب عیشا کے اور عشاء کی نماز سے پہلے اس بیچ میں پڑھیں اور ویشہ کے درمیان یا چاش کے وقت جو ہے نماز ہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رکت پڑھا کرو میرے کبھی فرماتے ہیں دو رکت جو ہے حدِ رسول اللہ کہ آپ کی طرف سے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں ایک ہدیہ ایک تحفہ نماز کی شکل میں بھیجے جا رہے ہیں ہاں <متحدث> اس لیے نماز کی شکل میں آپ حضور کے اللہ کے پیار حضور میں ایک تحفہ ایک ہدیہ بھیج رہے ہیں ہاں جی تو یہ تحفہ حضیہ یقیناً جو ہے آپ رسول اللہ کا ایک تحفہ دیا نماز کے سل میں بیچتے رہیں گے تو یقیناً رسول اللہ ہماری شبہت فرمائے گا آخرت میں اور دنیا میں بھی آپ کے نگاہ شفقت ہمارے حق میں ہوگا آپ ہمارے حق میں جو فرماتے رہیں گے اور یہ ہمارے دنیا اور حضرت کے سعادت کا ضامن ہوگا تو لہٰذا یہ دو رکت ہے آپ فرماتے ہیں نماز حضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھا کروں اور میں کیا پڑھنا ہے فلماتے پہلی رقد میں شرح الحم شریف کے بعد شرح فاتحہ کے بعد شرۂ کافرون یعنی کل یافرن جو قرآن کے آخری پارے میں ہے یہ سورہ پڑھنا ہے اور دوسری رقد میں شرح الحم شریف کے بعد جو شرۂ اخلاص پڑھنا ہے شرح اخلاص شرح توحید جو بولتے ہیں یعنی قل اللہ حد قلولہ شریف پڑھنا ہے تو نماز آسان ہے یعنی ہاں جی پہلی رقد میں الحم شریف کے بعد کل الکافرون اور دوسری جگہ میں عالم شریف کے آواز سرائے اخلاق اور اس نماز کے ثواب کیا ہے وہ انشاءاللہ اسی لائن میں آ رہے ہیں تو اس لائن میں ہم آپ کو بتا دیں گے اور اس نماز کی نیت یہ ہے اصلی صلا حدیتی رسول اللّہ رقطین خربط اللہ وسلی صلاطا حدیتی رسول اللّہ رقع قربط اللّہ وسلی میں نماز پڑھتا ہوں صلاطہ حجرت رسول اللہ صلی علیہ وسلم حج رسول نماز حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا ہوں رگتِ دو و رگت قرب اللہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے کیونکہ عبادتیں سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں ہاں جیسے یہ نماز پڑھنے سے آپ اللہ سے نزدیک ہوتی ہیں اللہ کے عضا کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس نماز کو ہاں جی اللہ کے حضور میں جب قبول ہو جاتی ہے اس کو ہم اللہ سے یہی ہماری التیجہ ہے اللہ اس نماز کو ہم سے قبول فرما کر تیرے پیارے نبی کے درگاہ میں ہمیں امتی کی حیثیت سے حد عطن تو پہنچا دے تو نماز حدیہ رسول تو یہ اس کی نیت ہے ہاں جی عالم شریف کیسے اس میں صورتیں بھی آسان ہیں اور الحمد نیت ہو گیا آپ کو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا آپ یہاں کے آگے جو ہے نماز حدِ رسول اور نماز حدِ عیم ہدا دونوں آ رہے ہیں ان دونوں کے جو ہے علیہ السلام کے ثواب وہ فضلت کو پورا پورا حاصل کرنے کے لیے ہے نا پورا پورا حاصل کرنے کے ہمیں چاہیے کہ اس نماز کے اندر جو کچھ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر جو صورتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کچھ پڑھی جاتے ہیں نیت سے لے کر آخری سلامتہ آباد میں جو دعا ہیں ان کی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے ہم یہاں کیوں کی معنی کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ سے زیادہ ملے گا اور سمجھے بغیر پڑھیں گے تو ان ثواب تو کچھ مل جائے گا ہمیں جس طرح معنی مفہوں کو سمجھ کر پڑھیں گے اس طرح کا ثواب تو نہیں ملے گا ہر عبادت کے درجات ہیں بہتر سے بہتر درجہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اس لیے ہم یا جو دنیا امور میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کمانے کی کوشش کریں نوکری کریں روز, روز ترقی ہونا چاہتے ہیں کاروبار کریں روز بروز فائدے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ہونا چاہتے ہیں تو اسی طرح جو ہے اپنے دین میں بھی ہم اپنے دین کے جو بھی عبادتیں ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں زیادہ میں پیشے نہ ہٹیں اگر آپ صرف عالم صلی اللہ آتے ہیں تو ہنسائیں اس کے معنیٰ کو سمجھیں ہم آتا ہے تو اس میں غور و فکر کرنے کی عادت کریں تاکہ ہم ان سے صحیح معنیٰ میں ہدایت لے سکیں تو معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے ہم یہاں سورہ فاتحہ چونکہ دونوں نمازوں میں شورح فاتحہ اس کے بعد کے نوا فلات میں سورہ فاتحہ ہیں علم شریف اور سورہ کافرون قلق کافرون اور شورۂ اخلاق الولہ شریف جو ان دونوں نمازوں میں ہے ہاں جی تو اس کے بعد جو ہے نمازیں دوسرے ناخلاط ان میں بھی دو صورتِ صلی عالم شریف اور قلوۃ ان میں بھی ہیں تو ان کا ترجمہ و مختصر توضیح کریں گے تاکہ ان نمازوں سے بہتر فیض حاصل کر سکیں ہنج لذہ سے سر فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ہاں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے الرحمن آپ لوگوں کو پہلے سے بتایا اس نام کے معنی جی اللہ جو ہے اللہ جو اللہ وہ ذات واجب الوجود ہے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے ہاں اس کے ذات کا مشخص معین نام ہے کسی مشہور ذات کا نام نہیں ہے اللہ جو ہے ذات واجب الوجود کا عالم شخصی اور مشخص نام مبارک ہے جو کہ اس ہیں تمام عالم کا رب مالک معبوت سب کچھ ہے بسم اللہ جو ہے جلا جلال جامع جمیع صفات یعنی اللہ جو اس میں اللّہ جلا جلا جامع جمع صفات اللہ کی بھی باقی تمام صفات اس اسم کے اندر ہے وہ یہ کہ آپ نے اللہ جب پڑھ لیا تو اللہ کی تمام صفات کے ساتھ پڑھ لیا ہے اللہ اس کے نام ذاتی اللہ کے ذاتی ہے جی اور اللہ جو ہیں ذاتی نام الرحمن جو ہے آپ لوگوں کو بار بار بتایا یہ مبالغے کا سگا ہے اس کا مادہ رحمت ہے یعنی ان اتنا زیادہ رحمت و شفقت کا مالک کہ انسانی عقیل اس عظیم و بے نہایت رحمت کا ادراک سے آجی ہے اس کو رحمان بولتے ہیں بہت زیادہ حد سے زیادہ ہمارے تصور سے بھی باہر رحمتوں شفقتوں والے اللہ الرحیم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے دو معنی کے احتمال ہے ممالغہ بہت زیادہ رحمت والا اور صفت مشمبہ کا یعنی ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہاں جی تو اس کے دو معنی ہیں یعنی جو ہے مبالغہ انہیں میں بڑی معنی کہ بہت زیادہ رحمت و شفقت مہربانی کرنے والا اس کا معنی تو پہلے رحمان میں تھا لہذا دو الگ معنی لینے زیادہ بہتر ہے یا یعنی سفید مشبہع سب میں اپنے بندوں پر بہت ہمیشہ اور تسلسل کے ساتھ شفقت اور رحمت فرمانے والے ذات تو البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں صفت بطور کامل موجود ہیں کیونکہ وہ پاک ذات جو ہے وہ پاک ذات جو ہے ہمیشہ اور بے رحمت اور شفقت فرمانے والا ہے تو البتہ رحمان کا تعلق اس میں سے تھوڑا فرق ہے رحمان کا تعلق تمام موجودات ہیں اور کافر و مومن سب سے ہے سب کو وجود اور بقا اسی رحمت کی برکت سے ملتا ہے ہاں جی الرحمان ارمنوں کے ساتھ بھی رحمت کرنے والا کافر کے ساتھ بھی رحمت کرنے والا ہمیں بھی کھلا پیرا رہے ہیں زندگی دے رہے ہیں تمام نعمتیں ان کو دے رہے ہیں یہ اس میں رحمان کی برکت سے ہے اور رحیم جو ہے رحمت خاصہ ہے جو صرف اللہ کے مومن اور ہم بردار بندوں کے شامل حال ہوتے ہیں اور انہیں اس رحمت رحیمی کی برکت سے جو ہے ہدایت نیور نجات کے راستے پر قائم رکھتے ہیں اور تمام روحانی کا مالا اسی رحمت کی برکت سے مومن کو حاصل ہوتا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا تھوڑا تجمہ ہو گیا یعنی اللہ تعالی میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ بڑا رہ بہت زیادہ رحمتوں والا شفقتوں والا اور نیور ہمیشہ رحمت فانے والا ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہاں یعنی اور اس کے بعد جو ہے الحمد تمام تاریخیں اللہ کے لے ہیں اس میں یہ ال جو ہے تمام کا معنی دیتا ہے ہم تعریف کے معنی میں تمام تعارفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب کے معنی کیا ہے مالک کے معنی میں ہیں عالمین جو ہے عالم کی جمع یعنی ساری محلوق ہاں جی جو زمین الفو موجودات کے لیے عالمین بولتے ہیں تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور مالک ہے علام رحم دوبارہ آ گیا کہ اللہ بڑا مہربان اور نہ رحم والا ہے مالک یوم الدین مالک کے معنی بادشاہ ہیں صاحب قوت صاحب اقتدار ہاں یوم الدین سے مراد روز جزا خحمت کا دن یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات رحمان رئی ہونے کے ساتھ کل جو روز جزا ہے یہ پوری دنیا کے نظام ختم ہو کر ہاں اور نظام جو ہے قیامت کے دن برپا ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے ابھی دنیا میں تو بہت سے لوگ اپنا کچھ نہ کچھ حکمت چلاتے دیکھتے ہیں اپنے بھی موجود کے انسانوں کے بھی ظہور ہیں ہاں جی لیکن کل خیمت کے دن صرف اللہ کا چلے گا کافر کو بھی اقرار کریں گے اللہ کا ہی حکم چلتا ہے اس لیے اللہ قحمت کے دن فرماتے ہیں نا کہ آج کس کے بعد شاہت المن یوم کوئی جواب دینے والا نہیں اللہ خود فرماتے ہیں لاہ الواحد القحاف ایک اللہ کا جو ہر چیز پر ہاں غلبہ رہنے والا ہے تو یہ مالک ہی یوم دن روز کا مالک کل خیمت کے دن چونکہ کس کو جنت میں ڈالنا ہے کس کو جہنم میں ڈالنا ہے کس کو نجات دینا ہے کس کو نجات نہیں دینا ہے ان سب کا مالک اللہ تعالی ہے جو یہ ہم دین بے معنی جزا کے معنی میں انسانوں کے عمل کا سزا جزا دینے والا ہاں جی نیک لوگوں کو جنت عطا کرنے والا برے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے یہ پاور سب اللہ تعالیٰ کے ذات ہے پہلے یہ مالک ہی, یوم دین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی صفحات میں سے اللہ خود فرماتے ہیں میں مالک دی یوم دین ہے قرآن آج ہے نا تو آگے اے آقا نہ آبود و اے آقا نشائن نہ یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے یعنی بھی ہم تیرے ہر حکم بلبے لبے کہتے ہیں ہاں جی عبادت کا معنی کہتے ہیں اخسائت و تضل اللہ کے درگاہ میں انتہائی آجزی کا نام ہاں جی حق درجہ آجزی اور ان کے ساری کو عبادت کہتے ہیں یا البتہ ہر عجیزی کو جو ہے تجلور کا عبادت نہیں کرتے بلکہ جو کسی ذات کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہوئے اس کے حضور میں حد درجہ کے عاجزی اور تظلور کا عبادت کہتے ہیں لہذا بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کے ذات واج کو ہی ہاں جی حقیقی یقین کر کے اس کے حضور میں حد درجہ کے عاجزی اور تظلور کرتے ہیں اور اس کو عبادت کہتے ہیں لیکن ماں باپ استاد واہ اللہ کے حضور میں اگر کوئی عاجزی ادب سے پیش آتے ہیں تو اسے عبادت نہیں کہتے ہیں اسے ادب و احترام کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آکار نہ بجے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سامنے ہر حکم بے تھر ترسیم تر ہم ہے اور یہ اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی توحق اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے لبے کہنا صرف اللہ ہی کے حکم توحق کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا ویا کا نسائن کہہ کر ہم اللہ کے حضور میں حد درجہ کے عبادت و بندگی کے توحق بھی اسی سے مانتے ہیں کیونکہ وہ توحق نہیں دیں گے تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے قرآن میں بہت سے ہیں تو لہٰذا توحق بھی اللہ ہی سے مانتے ہیں آج کے درد ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں ان شاء اللہ کا لاگ ہی سرا بڑھے گا